بس اللہ و رحمۃ اللہ علیہ وحمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سہیل نرباشہ صبطۂباشہ باقی تمام سامعین برادران خارن سب کو اور ہمارے سلسلہ کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر دو سو پچہتر ابلیگ دو سو ستارہ ہیں دو سو پچہتر شروع سے لے کر ابھی تک کے درست تعداد ہے دعوت شریف کا اور دو سو ستارہ فتحیہ کے شروع میں تھے عراد فتح کے توجمہ اورراد فتح میں ہمارے سلسلے بات اسما الحوسنہ میں ہیں اسمٰ الحمد مسی الرحمن الرحیم کے سلسلے میں ہماری گفتگو تھی اور آج جو ایک اہم موضوع ہے اہم موضوع یہ ہے کہ ان دو مقدس الرحمن اور الرحیم پھر پل الرحمن کی اس کے بعد الرحیم کے آئے گا جو ہے الرحمن یعنی یا نِّء الرحمن اس مقدس سے سم کے جو ہے فیوز و برکات اور اس کے اثرات جو بندی سے سم کو اثرات سے کریں پڑھتے رہیں ہاں تعداد میں مختلف شرطوں میں بتائیں اور دس نکات آپ کو بتا رہے ہیں اس سلسلے میں تو اس سے سم سے فیض لے لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی فیض سے اللہ تعالیٰ فیض فرمائے گا تو یہ عنوان جو فیوض و برکات و الرحیم ہے جی فیوض و برکات الرحمٰرحیم کے عنوان سے ہیں تو مختلف جو ہے اسما الحسنیہ کی کتابوں سے تاویزات کی کتابوں سے بنداکی نے یہاں جو مجھے ملا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے اسما الحسنہ کی جو فیض و برکات ہو بے نہاد کوئی حد و حدود کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے لیکن جو میرے پاس کتابیں دستیاب تھیں ان سے میں نے ایک نہیں سمجھ آئیڈیا دے دیا کہ ان میں سے آٹھ دست نکات جو مجھے ملا ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں فی الرحمان کے فیوز و برکات آپ لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں یا رحمانو کا تو یا رحمان جو ہے ہاں جی اسی عنوان کے تاج و برکات الرحمن الرحیم کے عنوان سے سب سے پہلے یا رحمان تو یا رحمان کے معنی یعنی اے بہت کرنے والے اے بہت باشش کرنے والے اے بے نہایت رحمت فرمانے والے ہیں جی اس معنی میں ہے اے سب پر رحمتیں فرمانے والے تو دشمن سب پہ رحمت اور فرمانے والے سب پر بے نہات رحمتیں فرمانے والے یہ اس کے معنی ہے تو یہ سو مبارک اللہ تعالیٰ کے آسماں الحسن آسمہ میں جمالی ہے اللہ تعالیٰ کے آسمۂ حوصنہ میں جو ہے آسمہ حوصنہ میں سے مختلف کوئی جلالی کوئی جمالی کوئی کمالی ہیں تو یہ اس مقدس جو اللہ تعالیٰ کے آسماء میں جمالی ہے یعنی جمالی خصوصیت رکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا ذکر ہے اس وجہ سے رحمت حضر جمالی اور ابجد کبیر کے لحاظ سے اس کی عدد جو ہے دو ہے ہاں جی ٹو ہنڈریڈ دو سو اٹھانوے ہاں جی دو سو اٹھانوے اس کی تو یہ عادت جو ہے اس اس عدد کو پورا کرتے ہوئے روزانہ پڑھنے میں اس کی الگ خاص خصوصیت ہوتی ہے اس عادت کو جو ہے افجد کبیر کے لحاظ سے یہاں کتابوں میں لکھا ہے تو اس اس مقدس کے افجد کبیر کے لحاظ سے اس کی عادت دو سو اٹھانوے ہے پہلا نقطہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے آسما میں سے یہ اسم جو ہے جمالی خاصیت رکھتے ہیں جمالی ہے اور اب جد کبیر کے لحاظ سے اس کے عدد, عدد جو ہے دو سو اٹھانوے ہے نمبر دو جو ہے حضرت عبدالحق محدث دہلوی جو کی بڑے علماء میں سے انہوں نے اپنے اسم الحسنہ کی کتاب میں لکھا ہے بے حوالۂ تالیف منصری شرح اراد فتیہ کے مالف نے لکھائی ان کی کتاب سے میں لکھا رہا تو انہوں نے اب دہلوی سے نقل کیا عادت عبد الحمد اللہوی کا اشاد ہے کہ یا رحمانو یا رحمان یا کہ یا یا رحمان ہر نماز کے بعد سو بار پڑھنے سے غفلت نشان بھول اور دل کی سختی یعنی کساوت قلب دور ہو جاتی ہے جو انسان غفلت کے شکار اللہ کے والد بندگی میں وہ اس کو سے پڑھتے رہیں ہیں سو مرتبہ جو ہے سو بار پڑھیں ہر نماز کے بعد تو وہ نماز میں غفلت دور ہو جاتی ہے اور کسی بھی چیز میں نماز میں بھی کسی بھی چیز میں نیسیان زیادہ ہو بول چک زیادہ ہوتا ہو تو وہ بھی ہر نماز کے بعد اس کو سو مرتبہ پڑھیں تو یہ بیماری دور ہو جائے گا اور جن لوگوں کا دل سخت ہے کسی پر رحم نہیں آتا ہے ہاں سخت دل کے مالک ہے قساوت قلب کا مالک ہے وہ یا رحمان کو سو مرتبہ پڑھتے رہیں تو اس کے دل کے جو سختی ہیں جو قساوت ہے بے رحمی ہے وہ دور ہو جائے گا اس کے اندر اللہ کی محلو کے لیے شفقت پیدا ہو جائے گا رحمت پیدا ہو جائے گا ہاں انسان جب اللہ کے بندوں پر رحمت کرتے اللہ ہم پر رحمت کر کے کل قیامت میں جرے نبی کا حدیث بھی ہے ارحمن فل من فی, فی سما تم زمین والوں پر رحم کر آسمن والے تم پر رحم کر جناد جی بھی ہے کرو تم مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش ورین پر ہاں جی تو یہ اسم جو ہے وہ قدس یا رحمان و سو مرتبہ نماز کے بعد پڑھیں تو انسان کے اندر سے غفلت نشان اور کثاوت قلب دل کی سختی بے رحمی یہ جو باطنی بیماریاں ہیں دل کے ہاں جی انسان کی نفس کی دل کے دل کی وہ دور ہو جائے گا اور وہ روانی طور پر یوں سمجھے صحت انسان بنے گا تیسرا نقطہ جو ہے برکات میں سے الرحمان کی یہ ہے کہ کے جسم میں کوئی درت ہو کہیں بھی کوئی درد ہو درد صحت دل دل کے بیماریاں ہیں تو دل کو صحت سلامت رکھنے کے ان بیماریوں سے نجات کے لیے سینا سینے میں درد ہو اور جگر کے آوارش کے لیے بھی جگر میں بھی کوئی بھی بیماری ہو تو اس کے آوارش کے لیے بھی مفید ہے ہاں جی ان تین چیزوں کے لیے یعنی درد صحت دل سینا جگر کے آوارش کے لیے بھی مفید ہے نہیں. ان میں سے کسی کے درد, کوئی بھی بیماری ہے کوئی بھی بیماری ہے, دل بیمار ہے دل کو کہیں جیسے ہاں جو کوئی وال مثلاً بن ہے سینے میں تکلیف رہتا ہے جگر کی کوسل بیماریوں کا شکار ہے تو یہ اسم کثرت سے پڑھنے سے فرماتے ہیں اس کی یہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں یہ ان تین خصوصیات کا حوالہ جو ہیں شرح اولاد فتھیہ ہاں جو طالف عنصر صاوری صاحب کا ہے جنہوں نے اوراد فتح کے تھوڑا مختصر شرح لکھا ہے اس کا صفحہ نمبر ترانوے ہے اس کے بعد جو ہیں فض و برکات نمبر چار الرحمن اور الرحیم انہوں نے ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کے کہا ہے ہیں من خواصمہ حصول الطف لائی اذا ذکر آخی وکل حرضت میاں تم یہ جو ہے ہیں الرحمن الرحمان من ان دونوں کے خواص میں سے خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اجاز کرا جب پڑھائے اس اس مقدس کو عقیب کو لفرت ہر فرض نماز کے بعد میتمر سو مرتبہ جو شاید ہر فرض نماز کے بعد اس یا رحمان الرحیم, الرحیم کو سو مرتبہ پڑھتا رہے تو اس کی خصوصیت یہ کہ حصول لطف علائی اللہ تعالیٰ کے الطاف خفیہ و جلیلہ لطف اللہ کے شفقتیں اللہ کی, کی مہربانی اس بندے کے شامل حال ہو جاتی اور اللہ اس بندے پر مہربان ہو جاتے ہیں اس پر شفقت فرماتا ہے اس پر لطف و کرم فرماتا ہے اس بات کا حوالہ جو ہے اس سائنس خوشیت کا حوالہ اس فیض و برکت کا المصباح کفہمی ہاں جی صفحہ نمبر چار سو ستہتر پر ہے یہ جو ہے دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے مصباح کفامی کے نام سے اس کی صفحہ نمبر چار سو ستہتر پر ہے تو اس کے طویع لکھیں ان دونوں آسمان مبارکہ کی خاصیت و فیض و برکت یہ ہے کہ جب بند مومن ہر فرض نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور رحمتیں اس کے شامل حال ہوں گے جب بندہ میں تو اس کو پڑھتے رہیں ہر نماز کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے لطف و کرم اور رحمتیں اس کے شامل حال ہوں گے جب اللہ کی رحمتیں بندے کے شامل حال ہوگا وہ ہدایت پر ہوں گے وہ ایمان پر سابق قدم رہے گا اس کی دنیا بھی سنور جائے گا آخرت بھی سنور جائے گا اس کے ظاہر باتین ہر عمر جو ہے جائیں گے ہاں جی لہٰذا بہت بڑی فطلت ہے تو یہ چوسی حضیلت جو ہے کتاب میں حصباح کا ہمیں سے نقل کے آئیے پانچویں فیض برکت یہ جو کئی بعد نماز عشاء کے سو بار کہے یا رحمان سو بار کہے اتنے سو بار کہے اور اگر نگینہ پر میں انگوٹھی کے نگینہ پر جو ہے کندہ کرا کے اپنے پاس رکھے یہ سمقدہ تو دشمن دوست ہو جائے گا سو مرتبہ اشاق نماز کے بعد پڑھتے رہیں اس کا بھی اس کی بھی خصوصیت یہی ہے کہ دشمن دوست ہو جائے گا یا اس کو جو ہے نگینہ پر کندہ انگوٹھی کے نگینہ پر کندہ رکھ کر کے اپنے پاس رکھیں تو بھی دشمن دوست ہو جائے گا یہ جو ہے فیض برکات کتاب کاغذات کی کتاب ہے حرض سلیمانی کا صفحہ نمبر 147 پہ ہے یہ خصوصیت آگے امام علی رضا علیہ السلام سے جو ہے چند خصوصیات جسم الرحمن کے بارے میں یا الرحمان کے بارے میں ہوا ہے کتاب اکثیر دعوت نامی کتاب میں اسے چند یہ سارف حسین علم رضا سے منقول ہے تو امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے الرما جو شغت نماز کے بعد یعنی کسی بھی فرض نماز کے بعد یہ میری طرف سے توضی ہے چونکہ عبارت میں نماز کے بعد ہے بعض تو مراد فرض نماز کے بعد کسی بھی فرض نماز کے بعد دو سو اٹھانوے مرتبہ اس میں مبارک یا رحمان پڑا کریں کسوی نماز کے بعد ہاں جی روزانہ دو سو اٹھانوے مرتبہ جو یا رحمان پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کر دے گا کہ تمام معلومات اس سے محبت کریں گے ہاں جی اور بہت جلد دشمن اس پر مہربان ہوگا تو بہت ہی بڑی خصوصیت ہے ہاں جی بہت اہمیت حامل ہے یہ مقدس صفت بھی یہ خصوصیت بھی فرمایا جو شکر جو ہے اس کی جو اسی اسم کے جو عادت ہے اب جدید کے لحاظ سے کسی بھی فرض نماز کے بعد دو سو اٹھانوے مرتبہ اسمبر رحمان پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کر دے گا کہ تمام معلومات اس سے محبت کریں گے اور بہت جلد دشمن اس پر مہربان ہو ہوگا یہ چھٹی خصوصیت ساتویں خصوصیت یہ ہے یہ بھی ممرض علیہ السلام سے منقول ہے آپ علیہ السلام ممرضا علیہ السلام نے فرمایا جو شغر یا اللہ یا رحمان زنگر یہ دعا جو ہے یہ یہ خصوصیت نمبر سات بہت اہمیت کے حامل ہے کیوں اس لیے کہ کوئی بھی انسان جو کوئی کسی پریشانی سے مشکلات سے پیسے ہاں یہ جی بیماریوں سے گھریولو پریشانیاں اولاد سے پریشانیاں اور ان سے خالی نہیں ہے تو ان کے لیے ایک اہم نسخہ دے رہے ہیں ان بھی مولا امام رضا سے نقل ہے منقول ہے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یا اللہ رحمانوں دونوں ملا کر یا اللہ یا عرحمٰن بروز جمعہ جمعہ کے دن ہاں جی نماز عصر کے بعد بروز جمعہ یا اللہ یا بر و جمعہ عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک کب روح ہو کر یہ دونوں اس میں مبارک پڑھتے رہے ہیں عصر کی نماز کے بعد جو ہے بر نماز عصر جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر کسی بھی خلوت میں کمرے میں مسجد میں جہاں بھی آپ کو خلوت ملے قبلے کی تعرخ ہو کر ہو سکے تو جا پر بیٹھ کر ہاں جہنی تو پاک فرش پہ بیٹھ کر قبل کی رخ ہو کر جو ہے یہ سم تعداد نہیں اس سرد میں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں, رہیں اور پوری توجہ اور حضور قلب کے ساتھ پڑھتے رہیں پھر جب غرب کے قریب ہو گیا بس پھر جو ہے پس سدا میں جا کر آخر میں اللہ قاضل حاجات کے درگاہ سے اپنی حاجات طلب کریں تو کیا ہوگا بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو اپنے دن سے پورا فرمائے گا تو یہ جو ہے ہماری ہر پریشانیاں دور ہونے کے لیے ہر مشکلات دور ہونے کے لیے ہر مسائل دور ہونے کے لیے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل فیض ہے وہ بھی مولا امام رضا علیہ السلام سے ہے کہ ہر جمعے کو یعنی ہر جو بروز جمعہ کسی بھی جمعے کو جب بھی آپ کے پریشانی اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں ہاں جی پریشانیاں ہیں دور نہیں ہو رہا ہاں جی کسی کو اولاد کی طرف سے پریشانیاں ہیں کسی کو بیٹوں کی شادی نہیں ہو کے کسی کو بیٹیوں کی شادی نہیں ہو کے عمر آ چکے ہیں کسی کو مالی پریشانیاں ہیں کوئی بھی پریشانیاں ہیں بیماروں کی پریشانی ہیں تو وہ جو ہے جمعہ کے دن قبلہ رخ ہو کر ہاں جی جو ہے یا اللہ یا رحمٰن پڑھتے رہیں تعداد جس میں نہیں بتائے پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں یہاں تک کہ مغرب کے قریب ہو جائیں پھر جو ہے مارف غیر ہو جائیں تو سجدے شکر میں جا کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے تو میں اتنا پڑھتے رہیں خدو کے ساتھ پھر جو ہے آخر میں سجدے میں جا کر اللہ قاض الحاجات کے درگاہ سے اپنے حاجات طلب کریں تو بلا شیخ و شبہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو اپنے اذن سے پورا فرمائے گا تو یہ بہت ہی اہم جو ہے حاجت ہے اور بھی خوشیت یہ بھی مولانا علیہ السلام نے شرح اللہ علیہ نے اور جو شخص ہر فرش نواز کے بعد روزانہ سو مرتبہ پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اقوال و افعال میں لطف فرمائے گا یعنی کیا یعنی اللہ تعالیٰ اس پر بڑا مہربان اور شفیق ہوگا اور اس کے ہر قول پھیل اللہ کے لطف سے اس ذات کے مرضی و منشاہ کے مطابق ہوگا اور یہ صالح انسان ہوگا یہ توجہ جی بندہ کے طرف سے نواخیہ جو جوش جو, شخص جو مبارک الرحمان کو اس کے مربع کے گرد چار, چار خانہ ہیں ہاں جی دائیں بائیں پر نہاتر سے چار چار چارخانہ ہے اور بھی خانہ طول میں بھی اور آرس میں بھی چار چار خانے ہیں اور دو سو اٹھانوے جو اس قسم کا آداد ان چار خانوں میں تقسیم کیا ہوا ہے اس چار خانے کو جو ہے لکھیں پھر اس کے گرت جو ہے دو سو اٹھانوے مرتبہ اسی یا الرحمان اس کو یا رحمان یا رحفظِ رحمان, رحمان کو لکھیں الرحمان یا رحمان لکھیں تو اس کے حضرلت بیان کر جو اس مبارک الرحمن کو اس کے مربع کے گرد ہاں اس میں مبارک کے اس مرک کے مطابق یعنی دو سو مرتبہ ستارہ زحل کے شرف کے وقت یعنی یہ سرس جب طلوع ہو جاتی ہے ہاں یہ ستارہ جب طلوع ہو جاتے ہیں اس کے وقت ورنہ کسی بھی اچھے وقت میں لکھ کر اپنے ساتھ رکھیں تو جو بھی اسے دیکھے گا اس پر مہربان اور نرم دل ہوگا اور اللہ کی نعمتیں مسلسل اسے ملنا جو ہے شروع ہو جائے گا یہ خصوصیت دسواں خصوصیت یہ ہے اور اگر اسی نقش مربع جو میں نش کو ویکسین کروں گا اور اگر اسی نقشۂ مربع کو یعنی چار کھانے کو ہاں جی طول عادت ان میں چار چار خانے اسی اس میں دو سو پچاسی دو سو اٹھانوے جو عدد ہے اس کو چار خانے میں تقسیم کیا ہوا ہے تو یہ خاص طریقے سے بڑھتے ہیں ہر کوئی نہیں بھر سکتا یہ دعوی زد کی کتاب میں اسے اکشر کتاب میں ہے ترتیب دیا ہوا ہے اسی خانے کو میں آپ کو بھیج رہا ہوں فرماتے ہیں جو ہے اور اگر اسی نقش مربع کو اس سے سمکے اس کے گرد دو سو اٹھانوے جو مرتبہ رحمٰن لکھ کر جو ہے دو سو اٹھانوے مرتبہ لکھ کر پانی میں گول کر یعنی اس میں بھگوڑ کر جو ہے اس پانی سے سخت تیز بخار والے مریض کو پلائیں تو بخار اسی وقت دیں اتر جائے گا یہ بہت بڑی ہماری ہاں جی یہ نقش اپنے ساتھ رکھیں اور پھر نقش کو لکھنے کے بعد الرحمن جو ہے الرحمن الرحمٰن دو سٹانوے اس کی ارد گرد لکھیں لکھنے کے بعد اس نقص کو پانی میں بگور پر اس پانی کو تیز بخار والے بریض کو پلائیں ہاں جی دو تین دفعہ کر کے پلائیں تو انشاءاللہ اللہ اس دے گا الرحمٰن کے نقشے ہیں اور اس کے چاروں طرف جو طرف کو جو ہے دو سو مرتبہ لکھیں تاروں طرف لکھتے جن لکھتے چلیں گے دائرہ سے بن بن جائے گا تو یہ جو خصیہ ٹکل جو ہے اس طرح اس رحمان کو اس خانے کو مربع کو ہاں ان کو وفق بھی بولتے ہیں تجویہ ان میں جمہر کی اصطلاح میں وفق بھی بولتے ہیں ہاں جی وا وا کاف تو مربع بھی لکھا ہے اس کو تو اس خانے میں جو ہے مخصوص سے اس کو مرایا جاتا ہے جس طرح اس خانے میں لکھا اسی حساب سے آپ نے لکھنا ہے اس کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ آپ مثلا پہلے لائن کو شروع سے آخر تک آئی کو جمع کریں مطلب آسی اسی اٹھاسٹھ ستہتر تو بھی جو ہے اوپر والی لائن کو جمع کریں دوسرے لائن کو جمع کریں تیسرے لائن کو چوتھی لائن کو, کو دائیں سے بائیں تو بھی دو سو اٹھانوے بن جائیں گے اور ہر لائن کو اوپر سے نیچے جو چار لائن ہیں ان کو بھی نیچے جمع کریں تو بھی دو سو اٹھانوے بن جائیں گے اور دائیں کونے سے جو چوہتر ہے اس سے سیدھا جو ہے گراس میں لے کے آ جائیں بائیں کونے پہ یعنی یوں تو جو چوہتر چھہتر بیاسی اور ستاسٹھ ان کو جمع کریں کونا بائیس تو بھی دو سو اٹھانوے بن جاتی ہے اور اس طرح اوپر جو ہے ستہتر سے لے کے بائیں جانے دائیں جانے والے ستہتر اکہتر ستر اکاسی اس کو جمع کریں تو بھی جو ہے دو سو بن جاتی ہے تو اس معلومات بہت دقت کے ساتھ یہ خانہ بنا ہے اس خانے کی بڑی حکمت ہے اس لیے اس کو توجہ سے ہم اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں انفظاد سے خیر برکتہ طاقت